یہ بھائی کا سوال ہے کہ آپ نے خضر علیہ اسلام کو نبی قرار دیا ہے جب کہ قرآن و حدیث سے ان کے بارے میں یہ تعین نہیں ہوتا کہ وہ نبی تھے برائے کرم وضاحت کر دیں کہ ان کے نبی ہونے کا کہاں سے ثبوت ملتا ہے میرے بھائی سوال گئے کال کے درس میں میں نے بتایا تھا کہ صحیح بات یہ ہے کہ خضر علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں بھائی کہتے ہیں یہ کہاں اس کی دلیل ہے کیسے پتا چلا کہ وہ نبی ہیں عام طور پہ لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ خضر علیہ السلط اسلام نبی نہیں تھے بلکہ اللہ کے اللہ کے کیا تھے ولی تھے کہتے ہیں اللہ کے ولی تھے میرے بھائی خضر علیہ السلاط اسلام کا اور موسا علیہ السلاۃ اسلام کا واقعہ کس صورت میں آتا ہے بولیے ایک ورت میں آتا ہے سورہ کاح میں کس صورت میں آتا ہے صورت میں آتا ہے سرح میں یعنی کہ اس پارے کے آخر میں اور اس پارے کے شروع میں اب یہ آپ نے مطالعہ کرنا ہے آپ کو اتنی تفصیل سے میں کیوں بتا رہا ہوں تاکہ آپ مطالعہ کریں قرآن پاک مش نبی میں پڑے ہوئے ہیں مترجم قرآن پاک یہ لیں مطالعہ کریں تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو اور قرآن پاک پڑھنا قرآن پاک کا علم حاصل کرنا بذات خود ایک ثواب ہے تو میرے بھائیو اس واقعے کو آپ پڑھ لیں تو پڑھتے ہوئے آپ کو احساس ہوگا بلکہ یقین ہوگا کہ جناب خضر علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی موسا علیہ السلاط ان سے کہہ رہے ہیں کہ ولا آصیل کا کہ اے خضر میں آپ کے ساتھ رہوں گا آپ سے علم لوں گا اور آپ کے کسی بھی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا آپ کے ہر حکم کے اوپر عمل کروں گا لاسی لا کا امرہ نبی ولی سے یہ کہہ سکتا ہے کہ میں آپ کا ہر حکم مانوں گا ہر حکم یہ نبیوں کا مانا جا سکتا ہے ولی کا ہر حکم نہیں مانا جا سکتا کیونکہ ولی غیر معصوم ہوتے ہیں اور نبی کیا ہوتے ہیں معصوم ہوتے ہیں معصوم غیر معصوم سے کیسے کہے گا کہ میں آپ کی ہر بات مانوں گا اور کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا تو اس سے پتا چلتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی تھے دوسرے نمبر پہ جب وہ دونوں ایک ساتھ سفر کر رہے تھے تو ایک کشتی میں بیٹھ گئے کشتی والوں نے نیکی کی ان کو اپنی کشتی میں بٹھا لیا اور خضر علیہ السلام نے کشتی میں سوراخ کر دیا موسا علیہ السلاۃ اسلام ناراڈ ہو کہ انہوں نے ہمارے ساتھ نیکی کی کشتی میں بٹھایا اور آپ نے سراخ کر دیا ہے۔ ایک دوسرے نمبر پہ راستے میں ایک بچہ ملا حیدر علیہ السلام نے اس بچے کو قتل کر دیا بچے کو قتل کر دیا قتل کو چھوٹی بات تو نہیں ہے تیسرے نمبر پہ ایک علاقے میں گئے ایک آبادی میں گئے اور ان سے کہا کہ ہم تمہارے مہمان ہیں اور ہم تمہاری مہمان وادی نہیں کریں گے اسی علاقے میں ایک دیوار گرتی ہوئی نظر آئی تو خضر علیہ السلاط اسلام نے اس دیوار کو درست کر دیا ٹھیک کر دیا موسا علی السلط و اسلام علیہ السلام کے ان تینوں امور کے اوپر حیران ہوئے نارا ہوئے تو در علیہ السلام اسلام نے وضاحت کی کہنے لگے بچے کو قتل اس لیے کیا تھا کہ بچے نے بڑے ہو کر والدین کو تنگ کرنا تھا اس لیے میں نے اسے قتل کر دیا اب خضر علیہ السلام کو کہاں سے معلوم ہو گیا کہ بچے نے بڑے ہو کے نافرمان فرمان بننا تھا والدین کو تنگ کرنا تھا کہاں سے معلوم ہوا بڑے سے بڑا ولی ہو اسے جتنے بھی خواب آ جائیں اپنے خواب کی وجہ سے کسی بچے کو قتل نہیں کر سکتا بلکہ امام نبی رحمہ اللہ نے اپنی مشہور و معروف کتاب المجموع میں لکھا ہے کہ اگر شابان کی اٹھائیس تاریخ ہو اور لوگ رات کو چاند دیکھیں اور چاند نظر نہ آئے لیکن کسی کے خواب میں نبی علی اصلاۃ و اسلام آ جائیں اور آپ بتائیں کہ صبح رمضان ہے صبح و رمضان کا پہلا روزہ رکھنا چاہیے تو امام نوی کہتے ہیں تمام علماء کرام کا اتفاق ہے کہ اس خواب کی بنیاد پہ روزہ نہیں رکھا جائے گا کیونکہ نبی علیہ السلام دین مکمل دے کر گئے ہیں اور مکمل دین میں یہ ضابطہ بتایا گیا ہے کہ اگر چاند نظر نہ آئے تو کیا کرنا ہے اٹھائیس تاریخ کو چاند نظر نہ آئے تو کیا کرنا ہے کو چاند نظر نہ آئے کیا کرنا ہے انتیس تاریخ کو چاند نظر نہ آئے کیا کرنا ہے مکمل کریں آپ یہ دن تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیم کے بارے میں بھی خواب آئے تو آپ کا وہ دن مانا جائے گا جو آپ اپنی زندگی میں دے کر گئے ہیں اور آپ نے بتایا کہ وہ مکمل ہے آپ نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں نامکمل مکمل دین دے کر جا رہا ہوں پچانوے فیصد ہے ننانوے فیصد ہے ایک فیصد خوابوں کے ذریعے میں پورا کرتا رہوں گا آپ سو فیصد مکمل دین دے کر گئے تو آج کوئی بڑے سے بڑا ولی کہے کہ جناب مجھے خواب آیا کہ میں اپنے فلاں ارید کے بچے کو ذبا کروں تو کیا اس کی بات مانی جائے گی اگر یہ نام لحاظ ولی اسے ذبا کرے گا تو اس کی گردن تلوار سے اتاری جائے گی تو کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائی کہ جناب خضر نے بچے کو قتل کیا تو کس کے حکم سے اللہ کے حکم سے نبی تھے وہی نازل ہو رہی تھی پھر کشتی میں سراخ کر دینا جو آپ کے ساتھ نیکی کرے آپ کو اپنی گاڑی میں بٹھائے اپنی سواری میں سوار کرے آپ اس کے ساتھ یہ سلوک کریں کیا کوئی نبی کیا کوئی عام آدمی ایسا کر سکتا ہے نہ کوئی نبی کر سکتا ہے نہ کوئی کر سکتا ہے لیکن انہوں نے کیوں کیا کیونکہ وہی آ رہی تھی وہی آ رہی تھی اور پھر اس دیوار کو سیدھا کر دیا وضاحت کی کہنے لگے کہ یہ دیوار در اصل دو یتیم بچوں کی ہے ان کا باپ جب فوت ہوا تو اس نے دیوار کے نیچے خزانہ چھپایا تھا اور اگر یہ دیوار گر گئی تو لوگ کیا کریں گے یہ خزانہ نکال کے لے جائیں گے تو ہم نے دیوار کی اصلاح کر دی ہے تاکہ جب یہ بچے جوان ہو جائیں تو یہ خزانہ ان کو مل جائے اور آخر میں کیا کہتے ہیں خدا اسلام السلام و ما فا یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا کس کے کہنے سے کیا ہے اللہ کے کہنے سے تو میرے بھائی معاملہ وعدے ہے کہ حیدر علیہ السلام کیا ہے اللہ کے نبی ہے نبی نبی کے پاس گیا ہے اور نبی علی اسلام سے پہلے ایک زمانے میں کئی نبی ہوا کرتے تھے یہ نبی علیہ اسلام کا تنہا اعزاز ہے کہ آپ پوری دنیا کے لیے نبی بن کر آئے ہیں ورنہ آپ سے پہلے نبی آتے اپنی قوم کے لیے نبی بن کر آتے ابراہیم علیہ اسلام کے زمانے میں ایک اور نبی کون تھے لوت علیہ السلام اللہ آپ کو زائے خیر دے اچھا اب یہاں پہ یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھیں خضر علیہ السلام اسلام زندہ ہیں کہ بہت ہو چکے ہیں جی یہ بھی بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے جو اٹھتا ہے کہتا ہے جی میں اللہ کا ولی ہوں خضر علیہ السلام مجھے ملتے ہیں مجھے باتیں بتاتے ہیں مجھے وظیفے دیتے ہیں یہ وظیفہ خضر علیہ السلام نے دیا تھا نبی علیہ السلام دین مکمل کر کے چلے گئے پیچھے سے انہوں نے چور راستہ نکال لیا خضر علیہ السلام کا کہ جو بات نہیں نکالنی ہے ان کے ذمہ لگا دو خضر علیہ السلام مجھے ملے تھے عرفات میں ملے تھے جی مکہ میں ہاتھ پہ گیا تھا وہاں ملے تھے میں رات کو سویا ہوا تھا تو مجھے کمرے میں آ گئے تھے عجیب و غریب چور دروازے نکالے ہوئے ہیں میرے بھائی خضر علیہ السلام تو اسلام فوت ہو چکے ہیں خضر علیہ السلام کیا ہو چکے ہیں فوت ہو چکے ہیں اللہ کہتے ہیں کل نفسین ذائقت الموت ہر ایک نے فوت ہونا ہے وہ بھی فوت ہو چکے دوسری بات اللہ کہتے ہیں وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افا امت تفهم الخالدون کہ ہم نے کسی بھی بشر کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دی اے نبی علیہ السلام افا اگر آپ فوت ہونے والے ہیں موت کا شکار بننے والے ہیں تو یہ کہاں ہمیشہ رہنے والے ہیں یہ بھی فوت ہونے والے ہیں تیسرے نمبر پہ نبی علیہ سلاد وسلام نے بخاری مسلم کی صحیح حدیث ہے فوت ہونے سے پہلے کہا تھا اسی مسجد میں عشاء کی نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہو کے آپ نے خطاب کیا تھا اور آپ نے کہا تھا کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں آئندہ سو سال تک ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں رہے گا آپ نے کیا کہا تھا دنیا میں آج بولیے جتنے بھی لوگ ہیں علم میں سے کوئی بھی آئندہ سو سال تک زندہ نہیں رہے گا یعنی کہ سو سال تک یہ سارے کے سارے فوت ہو جائیں گے اگر ہم فرض کر لیں کہ خدر علیہ السلام علیہ اسلام کے زمانے تک زندہ آتے تب بھی وہ سو سال کے اندر اندر فوت ہو چکے ہیں تو میرے بھائیوں آج ہمارے اس دین میں کئی باتیں خضر علیہ اسلام کے نام پہ شامل کی جا رہی ہیں کئی برف ان کی, طرح منصوب کی جا رہی ہیں جبکہ وہ اللہ کے عظیم نبی تھے اللہ کے عظیم ولی تھے ان کا ایسی بدعات سے کوئی تعلق نہیں ہے